بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أطعاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى عصبيه فليت منا ومن مات على عصبيه فليت منا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم مجاہد ساتیو سیدائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ الحمدللہ ہم اور اپ ناپاک فوج کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں امریکی فوجیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف قومیتوں سے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہمارے آس پاس موجود ہیں وہ سنت جو سالوں سے مردہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ فرمایا انصار و مہاجرین سنت جو کہ مردہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جہاد پاکستان کی برکت سے اس سنت کو ان علاقوں میں دوبارہ سے زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں کو ایک سنگر میں اور ایک مورچے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ وہ نعمت ہے جس کی آرزو ہم لوگ کرتے رہے ہیں اور جس کی آرزو ہمارے بزرگ کرتے رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کا حکم ہے وہاں اللہ کے میان والا سفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ اور اختلاف مت کرو اور اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسروں کو پہچان سکو یہ قوم میں جو اللہ نے ہمیں تقسیم کیا ہے قبائل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کیا ہے مختلف نسلوں اور زبانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقسیم کیا ہے یہ فخر کے لیے نہیں ہے یہ تکبر کے لیے نہیں ہے یہ صرف اور صرف لتا یعنی شناخت اور پہچان کے لیے ہے میرے دوستو ہم جس جہاد میں مصروف ہیں یہ ایک عالمی جہاد ہے یہ جہاد افغانستان کی فتح کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ اور نہ ہی یہ جہاد پاکستان کی فتح کے ساتھ ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی یہ جہاد ہندوستان یا عربستان کی فتح پر موقف ہے بلکہ ہم تو پوری دنیا میں اسلام کا جنڈا لہرانے کے لیے نکلے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جنڈا صرف ایک قوم نہیں لہرا سکتی اور نہ ہی صرف ایک زبان والے اتنے بڑے کام کو کر سکتے ہیں بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اسی بنیاد پر جمع ہونا پڑے گا جس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جمع فرمایا تھا جس میں فارس و ایران کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے روم کے سہیب موجود تھے اور حدشا کے بلال موجود تھے مکہ و مدینہ یمن عراق اور دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے صحابہ موجود تھے تبھی انہوں نے جا کر دنیا کو فتح کیا دنیا میں اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی دنیا میں اسلام کو غالب کیا اور مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی میرے دوستو اگر مسلمانوں نے ایک طرف افریقہ کی وادیوں میں اسلام کا جنڈا لہرایا تو دوسری طرف سمر و بخارا پر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور ہندوستان اور دوسرے علاقوں میں حتیٰ کہ یورپ بوسنیا البانیہ مقدونیا اور ان علاقوں میں مسلمانوں نے جا کر اسلام کا جھنڈا لہرایا اس لیے کہ وہ لوگ امت بن کر رہے تھے اور وہ لوگ زبان اور قوم کی ان گندگی اور بدبودار نعروں سے دور رہے تھے جن میں مختلف قوم پرست قسم کی تنظیموں نے اور نیشنلسٹ تنظیموں نے مسلمانوں کو اس وقت جدا جدا کر کے رکھا ہوا ہے میرے دوستو ہمارے جہاد کا مقصد پورے پاکستان میں پورے افغانستان میں اور پوری دنیا میں شرعی نظام کا قیام ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے قوم پرستی کے نعروں سے توبہ کرنا ہوگا اور قوم پرستی کے بدبودار جذبات سے ہمیں اپنے دلوں کو دھونا ہوگا اپنے دلوں سے قوم پرستی کے بدبودار جذبات کو نکالنا ہوگا اور اسی طرح ہمیں وطن پرستی کے جذبات سے خالی ہونا پڑے گا جب تک ہم وطن پرستی کے جذبات پہ خالی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان عظیم مقاصد میں کامیاب نہیں کرے گا جن عظیم مقاصد کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں ہمارا وطن پوری دنیا ہے پوری دنیا ہمارا وطن ہے ہر ملک ملک, ملک ماحذ کے ملک کے خدا محض ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا ملک ہے اور حقیقی وطن تو ہمارا جنت ہے جنت میں ہی جا کر ہم لوگ آرام کر سکتے ہیں دنیا میں یہ جو چند گز کی زمینیں ہیں چند میٹر اور فٹ کی جو زمینیں ہیں یہ تو صرف چند دنوں کے رہنے کی جگہ ہیں اصل تو ہماری رہنے کی جگہ جنت ہے اس لیے ہمیں وطن پرستی کے جذبات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا اگر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ کر فخر کرتا ہے افغانی سمجھ کر فخر کرتا ہے ازبکستانی سمجھ کر فخر کرتا ہے تو یہ اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان اکرم اکم اللہ اطباع تم, تم میں سب سے زیادہ افضل انسان اور تم میں کا سب سے مکرم اور معزز انسان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستانی ہونا ازبکستانی ہونا تاجکستانی ہونا اور افغانی ہونا ان چیزوں کو میں شرافت نہیں بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معیار بزرگی نہیں بنایا ہے اس لیے ہمیں ان جذبات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا تب کہیں جا کر ہم امت بننے میں کامیاب ہوں گے میرے دوستو میرے مجاہد ساتھیو اسی طرح ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ اہم مسئلہ شخصیت پرستی کا مسئلہ ہے ہمیں شخصیت پرستی کے بتوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا فلان اگر میدان میں ہو ہم جہاد کریں گے اور فلان اگر میدان میں نہ ہو ہم جہاد نہیں کریں گے نہیں میرے بھائیوں نہیں میرے دوستوں ہم تو اللہ کی خاطر نکلے ہیں اور جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں ان کے لیے کسی کا شہید ہو جانا کسی کا زخمی ہو جانا کسی کا میدان چھوڑ کر چلے جانا کسی کا خیانت کر لینا کسی کا باغی ہو جانا ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے دوستو ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں ہر وقت ہمیں اپنے اس نظریے کو پکا رکھنا چاہیے ہر وقت ہمیں اس عقیدے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خاطر نکلے ہیں ہم فلان اور فلان کی خاطر نہیں نکلے اگر فلان امیر صاحب ہوں گے اور فلان مولوی صاحب ہوں گے تو ہم جہاد کریں گے وہ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں جہاد کریں گے نہیں میرے دوستو جو اللہ کے خاطر نکلا ہے جو شریعت یا شہادت کے نعرے میں مخلف ہے وہ کسی کی شہادت سے کمزور نہیں پڑتا اور کسی کی خیانت سے کمزور نہیں پڑتا کسی کی بغاوت سے کمزور نہیں پڑتا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ اس وقت تک میدان جنگ میں ثابت قدم رہتا ہے جب تک کہ اسے شہادت کی نعمت نہیں مل جاتی میرے دوستو اس بیان کے خلاصے میں میں آپ کو دوبارہ اس بات کا اعادہ اور تکرار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس جہاد میں نکلے ہیں یہ ایک عالمی جہاز ہے اس جہاز میں جو قوم پرستی کرے گا وہ ناکام ہوگا اور اس جہاد میں جو وطن پرستی کرے گا وہ مغلوب ہوگا اور اس جہاد میں جو شخصیت پرستی کرے گا وہ نامراد ہوگا اس لیے میرے دوستو ہمیں رمضان کی ان ایام میں اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے اور اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مستحکم کرتے ہوئے اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے قرآن و ذکر و اذکار وغیرہ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے ہمیں ان کا عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم قوم کے لیے نہیں نکلے ہیں اے اللہ ہم وطن کی آزادی کے لیے نہیں نکلے ہیں اے اللہ ہم فلان و فلان کو راضی کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں ہم صرف اور صرف تیری رضا کے لیے نکلے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں ان کو کسی کے خفا ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی ایک دن ہم بھی ہوں گے متحق داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے متحق داد وفا آج کوئی ہم سے برہم ہے تو برہم ہی صحیح وہ لوگ جو اسلام کے طریقے کے خلاف جمہوری طریقوں کے ذریعے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان سے مکمل نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شخصیت فرق نہیں ہیں ورنہ ہم اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے اور ہمیں سچا اور پختہ عقیدہ اور نظریہ اور فکر آتا فرمائے اس سچے عقیدے اور نظریے کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ تعالی تمام مجاہدین کو ثابت قدم فرمائے اور ہمارے نظریات اور عقائد کی حفاظت فرمائے اللہم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وبارک وسلم وبارك جزاک اللہ الله السلام علیکم عليكم رحمۃ اللہ وبرکاتہ